se salió el enemigo دوست <coughs> مومن <coughs> کسو کہ جڑا صرف اور صرف دینے اسلام نق من اور دی اسلام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 کسے نہ کسی موڑ منافقت اور کوفر کی لپےٹ چلا لیا جانا جو نہیں پچھانا جو نہیں مومن وہ ہے حیات ہے تریقا ہے زندگی نظام دین اسلام حق منے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 جس کو ماننے سے اللہ اللہ کا مومنٹ بنتا ہے جس کو نہ ماننے سے جس کے مخالف, جس کو ماننے سے اللہ کا مومنٹ بنتا ہے اور اس کے مخالف جو کچھ ہے اس کا انکار کرے گا تب اس کا ماننا ہوگا محا, اگر اس کا انکار نہیں رکھتا تو یہ اقرار کوئی فائدہ نہیں دے گا محا, بولتے محا. نہیں یار محا. جب تک کہ اس کا انکار نہیں رکھتا اس کا اقرار کوئی فائدہ نہیں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 اور اللہ پر ایمان لائے آہ. اس نے مضبوط رسی یعنی کلمہ طیبہ کو پکڑا عالوم ہوا اگر کوئی کلمہ طیبہ اروت اور مسکا کلما تیبہ ہے آہ. اللہ کی مضبوط رسی وہی ہے آہ. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلمہ پڑھنے کا یہ مانا ہے کہ پہلے یہ کرے جب کلمہ پڑھتا ہے تو کہے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 بالکل <تصور> what's the visual put yeah let's start I'll get اگر آپ کو یاد ہو ستا بانیوں میں بندن کیا ہے شکریہ پھر آئیے شکریہ رویے لانگ جو گے لانگ جو گے شکریہ پھر آئیے جو گے جو جو باہر میرے نیڑے رہے پہ موبائل ہر تب پکا چل رہا ہے ہٹ جاؤ بس ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ ہاں بھائی توجہ کرو توجہ میرے دوستوں ہمارے <سؤال> گھر کے بیانات ان شاء اللہ आपके آپ کے ایمان کی ضمانت ہوں گے کسی <سؤال> <سؤال> کا بیان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 समझता ही नहीं बातरी समझे आप बताओ यार जिसको समझने में साहब है कि राम सब बराबर नहीं है लाख लानात है इन तंजालों पर जो कहते हैं कुरान हर किसी के लिए आसान है तर्ज में हो चुके हैं खुद पढ़ो और खुद चलो और खुद समझो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 ہجیور کے کلام کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے, جی لیے. کیسی عجیب بات ہے آسان کرنے پہ آئے تو ٹانگے کے کوچوان کے لیے آسان کر دے ہر تھکولی کتے کے لیے آسان کر دے اور مشکل کرنے پہ آئے تو امام آزم کے لیے مشکل کر دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ابو حنیفہ سمجھ نہیں آئی حدیث وہ کتی نے آپ بتیا گال دیکھ کر لانسی لوگ نے بھائی کیسے عجیب تو چاہ لوگ اصل یہ کیا بنانا چاہتے تھے ایمان سے کہتا ہوں کہ یہ کتّی کے بچے انگریز کے پیچھے لگ کر پرانے مجید کو کھیل کا میدان بنانا چاہتے تھے جیو مرضی چھکے مارا گے جیو مرضی چوکے ماریں گے جیو مرضی گول کریں گے تو جو مرضی کریں گے جب آخانگے سارے واسطے آسان ہے تو پھر جیویں مرضی کو پک پاک پیتی جائے گا کلی چھٹی ہوگے گی اقبال فرما ہے قرآن کو بازی چاہے بنا کر ایسے کتوں کی نشان نشاندہی اقبال کر کر کہتے ہیں چاہے قرآن کو بازی چاہے بنا کر چاہے تو کرے خود تازہ شریعتی جات فرماتے ہیں ان لائنوں نے سکولی کتے نے آج کے لانسی جدید مسڑے نے قرآن مجید کو کھیل کا میدان کیوں بنایا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 ایمہ کے ہاتھ میں رہا امام اعظم کے ہاتھ میں رہا امام احمد انت جیسے کے ہاتھ میں رہا تو پھر شریعت ایک ہی رہے گی پھر تازہ شریعت ایجاد نہیں ہو سکے گی اور فرنگی بہن چوتھ چاہتا تھا کہ تازہ شریعتیں ایجاد ہوں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 صاحب جو آپ کا پائے گا مخش کر بچہ ایک نوی ہور تال دے گا ایک اٹھے گا انہیں ہور تال دے گا یہ لچا ہی تلی دیا رہی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 یار کلمہ کی تفسیر قرآن سے تو بتاؤ اللہ، اللہ، اللہ. پہلے بتا نہیں سکیں گے اللہ.. اللہ.. اور اگر بتا دیں گے تو خود رہ نہیں سکیں گے اللہ.. اپنی چھٹی یہ اتنا مشکل کام ہے اللہ شان نے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 سمجھو کفر بتتا گو کہ جو کچھ دین کے مقابلے میں ہے اس کو نہیں ماننا <سلام> اس کو غلط کہو اس کو ظلم کہو اس کو فساد کہو اس کو پدماشی کہو اس کو کمینگی کہو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 اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے ابد الستار خان نیازی نے اگر ابد الستار خان نیازی کو پہچاننے والا کوئی شخص بیٹھا ہو تو ہاتھ کھڑا کرے نورانی, ہاتھ نورانی میاں کو جاننے والا کو بیٹھا ہو شاہ شاہمت نورانی تم, دوسر تم میں سے کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں ہے <باردن>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 اور لاکھ لان آتا ہے ہم پر ہم ایمان چھوڑنے ہم اپنے نظام کو چھوڑنے میں غیرت نہیں رکھتے ایک تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ مسٹر جنا خدا رسول کا دشمن تھا اور ہمیرے کافروں کا تھا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 اعلان کرو اسلامی نظام دا کوف دا نظام چھوڑو مراؤ نکل گیا دوسرے ہوں اور دو نظام تے خود مستر دو نظام کیوں نے صاف کہہ دتا سڈا جمہوریت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 دین کو بتاتے ہیں بناتے نہیں دین کو اور بتانے اور بنانے میں جو فرق ہے وہ آپ پر نہ ہوگا آخر آپ مسلمان ہیں صاحب عقل ہوش والے بیٹھے ہیں کیا بنانے اور بتانے میں فرق نہیں ہے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 سمجھ نہیں آ وہ خدا کے رسول ہوتے ہیں ایسے ابلیس کے رسول ہوتے ہیں خیر اس کی طرف کیوں چلے بات جو بازے اس کو توجہ ذرا اب رسول پابند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا ایسے ہے کہ نہیں اللہ کے عدم کا اللہ تبارک ہوا کا اللہ تعالیٰ کے ارادے فوق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 میں ایویں سگھ پڑی جتوتوں سے بھی سدکے یہ پوچھو یار کوئی دیار بندہ کوئی شریف آدمی سیاست آ سکتا ہے یہ کوئی شریف کا کم ہے یہ جب دیر شریفان کا کم سے نہیں ते तेन तो ते फिर साफ पता है कि आ शरीफ ने, ते आउंदे ने और कमीने चुन की क्यों सोचना चुने पता ना हो जी समझ چناؤ تو بھی سدکے باہر سورت اسمبلی طاقت ہے سو پاور ملک نے اسمبلیاں انہوں کے خلاف دنیا دیا حکومت چاہے واٹیا دیا ہو سعودیا جہے آدھے اچھا رب دیا اچھی ہوں بھاک تھان سے میں شک کوئی نہیں پا کے پر پلیتی ساری تیرے مامے ویکو پاور کے خلاف چل سکنا سدام چلے سی مرضی دے خلاف سدم رہے کنجر دے بچے کم بیٹھے نے بولو پھر حرمی کوئی دن سوئی نا ہوں سمجھ لیں گا ابھی پچھلا رات کی ہوں اسمبلی توجہ اللہ تعالیٰ اپنی شان آپ دیکھیے پراندے لا یو سلو ہم یو سالو فرماتا ہے میں وہ ذات ہوں مجھے کوئی بھی پوچھ سکتا میں ہاتھ پوچھ سکتا ہوں میں توانوں پوچھنا ذرا ویٹو پاور کا تصویر مانا کرو کی مینو اللہ آلہ قرآن وہ میں پڑھ کے مطلب کر دیتا دا کا تصا کوں کہ ادھر کے ماہر ہاں بولو بولو چیتی کرو ویٹو پاور دکے مانا ہوں چپ کر گیا مرو من مچھلے بن ہو من مچلے نہ پڑو اچھا سال پڑیا اس قوم کو پنجی سال جمدی پی تھی نال لگے اپنا چٹھی کر بیٹھے سمجھ لگی کوئی مولوی ٹی وی پڑھتا رہا ہے کوئی اخبار پڑھتا رہا کوئی شا پڑھتا رہا کوئی شہ پڑھتا رہا کوئی انگلش پڑھتا رہا رہا آپ کوئی شا نہیں پڑھی صرف کون سے بابا جی ناسٹ آپ سے بنے ہی خدا پا پر پورا چا کھولتے پاوے نوکے پوچھ بیٹھا بھی جنس کی ہر ایک دے نہ آنے ٹکا دسی پورے موڑا کی کسم جل کب قدرت میری جان ہے بڑے بڑے شیک مشیک پیچھے گزرے نہیں بڑے بڑے لیڈر وہ شاخ مشیک لیڈر آپ نہیں جانتے جن لے کیسی عجیب گل افکار جوانوں کے جلی ہوں کہ کسی ہوں چھپتے نہیں مرتے کلندر کی نظر سے ہمارا اقبال کہتا ہے ہوگی لب جا کلندر تو پھر چھپ جاؤ پھر کیلنڈر نہیں اور گل میٹو فاور دنیا اہ سارن پوچھا گے سانو کوئی پوچھ سکتا اللہ تعالی کے قرآن رب نے اپنی شان کی دسی سیوان تح مسلمان بننا دربار چم لو تو نو ہاتھ لاوی سوٹا مارنا اگریزی ڈنڈے بچا سوٹا مارنا شرک ہو گیا شانکے دا یو ہم سال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 تے بیٹھ کے ویٹو پاور بڑھا کے تو سارے کتے ہرمی لگے ہوں اسمبلی پابند ہوئی انہوں دی اگر آزاد ہے تو مسٹر جناب کیوں پہ بک د کہ میں خلاف ہونا تو دشمن بن کتے ملا میرے ہاتھی چڑھ جانا قسم خدا دیلوا سارا نہ بنا دیا نگری فلانا صاحب فلانا, فلانا پیر کفر یہودیت بڑے بیٹھے نے کنڈنی ووٹ یہودیت آپ لگے پے نے ہے میں بندہ آیا ہاتھ سی توا لیکن وہی پیکنگ جیڑی سی وہ باہر آر امپورٹنٹ تھا بالکل ابھی تو اس اسکی تو کی ٹوٹی اس کی ابھی سیل بھی نہیں ٹوٹی اگرچہ سکولن سیل ٹوٹیاں ہی گوارا ہوتی نے اس کام لیکن ڈبا جڑا ہے وہ ہمیشہ سیل بند ہی چاہیے خیر انہیں آخیا سر سیل نہیں ٹوٹی اس کی یہ ایک عجیب چیز ہے بس نئی یاد ہے منہ پر لگایا اور سارا منہ کالا کر کے چھڈ کے جی ہر سارے خوشی رونق میرے منہ تیاری ہے تینوں نہیں لگتی ترقی مارے کر بیٹھا تین اتوں کو سیاح بندہ بنے بیٹھے منہ کال ہے ڈانس بھی <laughs> <آلد. laughs> آن کے پا جی نہ انہیں کیا بھائی ہوں جی یہ دجے کا ویسد اپنا نہیں و بی روڈ فورس فور ٹرینگ دفتر دو سو لڑکیاں سر عام گل ہو گئی دو سو لڑکیاں ٹریننگ واسطے آئی ہیں جیڑی استانی محترما انہیں آلہ تناسل پلاسٹک کا بنا کے دو سو راتا نہیں محنت خصوصاً محنتی لوگ ہوں چھیتی ن جو تیار کرنی سن انہیں آ چڑا آخر گل گول گل کھول گئی باہر عوام کے سامنے آ گئی روڑے گئے انہیں چک کے ہوسے تھوڑ دتا उन्हें आखिया हूं उसे टपा इधर की सफाई तो होना पैर हम मैं एक गल की उन्हें आख्या सब चीजें उंगलों बराबर नी हों <laughs> मैं एक गल की कहता पंजे उंगलां यार एक देसी गल तेरे करा क्या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 آئن باہٹ کا آئن بہتر دائن چوہتر دیکھ آخر گلا ہوا گا دین دین کا دی بہتر دین تہر کا مطلب پھر دو چیزاں ہو گئی بکریا بکریا ہوں اتنے آئن چلیا سا س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 آہ، کتاب آلا، حوالے دی روڑ تو تجربے مطالعہ ڈاکٹر شہزاد اقبال شام شری اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد اتوی چھپی اے بھی پہلے لکھا تو میں تعین شابق بھی کر دینا نے دی، رکھی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 فضلو پیو فدلو رحمان پیو وفتی محمود تیج تھارے پوچھو اے دسو شرح پرانا کافر ہے دستور تسمبلی چوہتر تو بال ہے پہلو مسلمان صرف ہوں اچ اس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 ہدور جو سڑک پاف سفسر ایڈیاں گہری گل جن کسے ہاتھ نہیں سایا کماریاں بان کے بیٹیا سو پہ نی کبل گے ہاتھ نہیں لایا تکولی ملا سارا سا رسولی ہے انگریز نو پوچھ وہ سکولوں کے ٹی وی والے یہ مخالف کہنا تے خوش جی وہ کی آخر مارے اگریز کہ خوش ہو سکول جہاں منافق جنہ خوش انہ رب رسول ناراض جنہ رب رسول خوش انہوں سے کافر ناراض یہ دو رضاوا خوشنو دیا کٹیا ہو سکتی گل سمجھ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 جائد جائد کی نہیں تو کیوں آنکھ انتو ووٹ قوم کی امانت ہے وہ کیا ہلکے سپورٹ کرو دس ہوئے تو بنر نے جس لانتی نظام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 جہا جی کوئی رہ گیا کھو بچ جانے اور سن لو جی میں کلا خدا آخر ہو مجرے میٹو پاور نو کہ تلائل کی دنیا چھیا سڈا اقبال اپنے شہر اللہ ایک خدا اللہ ہے حق والوں کا ایک خدا آخے یورپ بیٹھا یہ ہے آخے اجبر کتوں کا کتے راہ بر میں اگو سناوا گیا تینوں شیر سناوجا وہ کہہ سسول ساڈا ہرم کابا سے مدین دا حرم آخر واشنگٹن تے ہو سن اقبال بال کلیک چوری دکھا بگاہے نبی پیرو رو رو کے کہہ رہا تھا ایک عاشق پریشان ہال مستفا دین دا درد رکھنے والا دربار رسالت بیٹھ کے پیاروں کلک چوری دا خواب گاہے نبی پیرو رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصرو ہندوستان کے مسلم بنا ملت مٹا رہے ہیں یا رسول اللہ مٹل کے ہندوستان دے مسلمان تو قوم مسلم نہیں یہی پٹی جاندے نہیں کی پٹی جاندے نہیں بنا بٹا رہے ہیں غضب جی مرشے مرشدان خود بھی اندر راہدر سے بنے نے کتے لیڈر سے بنے نہیں پر آپ ویختے نہیں نہ دین ویختے نہ قوم کنو جدر کتیا کا اپنا مفاد ہوتا ادھر لکھب ہے جی مرشدان نے خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے و یا رسول اللہ یہ خدا دا غضب نے راہ نہیں خیالہ تیری قوم رب بچا لو تیری امت رب بچا لو غضب ہے جی مرشدان نے خود بھی خدا تیری قوم کو بچا ہے بگار کر تیرے مسلموں کو بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں یہ زائرین ہریم مغرب آریم ہرم حرم سادہ کتنے اگر مقابلے چھکولی کتے اور مغرب کا نہیں بڑھایا تو اقبال کیوں پہ ہے یہ زائرین ہے ہری میں مغرب یہ مغرب دا ہزار رہبر بنے ہمارے ہزار رہبر بنے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں معلوم ہو جائے کا فردیشنان ہوں ووٹ چھے گا تو مسلمان ہوا گے ورنہ پھر سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی نائی شاید نائی شاید الحمد <تصفيق> لله